مکتوب دعا کرنے اور صورتحال قرآن شریف پڑھنے کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھا عزیز بھائی شمس الدین اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس امر میں اہل معاملت کا اختلاف ہے کہ دعا کرنا اولا ہے یا خاموش رہنا کیونکہ ازل میں جو حکم جاری ہو چکا وہ ہو کر رہے گا بعض کا قول ہے کہ دعا بن نفس نفیس خود عبادت ہے حدیث شریف میں ہے ادعا و مخلب یعنی دعا عبادت کا مغز ہے پھر جو چیز عبادت بنائی گئی ہے ترک کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ اس پر عمل کیا جائے مانا کہ دعا قبول نہ ہو اور حاجت پوری نہ ہو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ایک عبادت پر عمل ہو جائے گا اور دعا دعا میں ایک قسم کی حاجت مندی اور نیازمندی کا اظہار ہے اس بارگاہ الہی میں چنانچہ خواجہ حازم اخرج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے باز رہنا ہم پر بہت زیادہ شاق ہے دعا ہی ہماری بلا ہے اور مستجاب ہو نہ ہو ہم دعا کرنا نہیں چھوڑ سکتے اور ایک گروہ کا خیال ہے کہ دعا کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے اور راضی برضا رہنا اولا ہے کیونکہ حکم سابق ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا اس لیے امام واسطی رحمتہ فرماتے ہیں کہ قبول کرنا اس چیز کا بہتر ہے جس کا حکم ازل میں ہو چکا اس وقتی جھگڑے کا کیا فائدہ کہ ہم کو یہ چاہیے ہم کو وہ چاہیے اے خدا ہم کو اتنی دولت دے اے اللہ ہم کو اس قدر اولاد عطا فرما وغیرہ وغیرہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات فرماتے ہیں من شغل ہو ذکریتی عطیت ہو فدل مَتی جس شخص کو ہمارا ذکر سوال کرنے سے باز رکھے ہم اس کو سوال کرنے والوں سے کہیں زیادہ دیتے ہیں بہر کیف دعا کرنا اور خاموش رہنا یہ دو قسم کے خیال اکابروں میں پائے جاتے ہیں اور دونوں کے پاس دلیلیں بھی ہیں یہاں پر ارباب علم یکسوئی اختیار کرنے میں تامل کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں تو ہم ایک کو دوسرے پر ترجیح کیوں دیں یہ کیوں نہ کہیں کہ جیسا وقت حکم دے ویسا کرنا چاہیے بعض وقت ایسا گزرتا ہے کہ دعا کرنا خاموش رہنے سے کہیں افضل و بہتر معلوم ہوتا ہے دعا کرنا بھی کمال درجے کا ادب ہے بعض بعض حالتوں میں دعا کرنے سے خاموش رہنا زیادہ عمدہ ہے یہ بھی ادب ہی ہے ان دونوں باتوں کا علم اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے اگر طالب اپنے دل میں اشارہ دعا کی طرف پائے تو دعا کرنا بہتر ہے اور اگر چپ رہنے کی رغبت ہو تو سکوت افضل ہے بزرگوں کا خیال ہے کہ رعایت احوال کی بہت ضروری ہے اگر دعا کرنے میں بست پیدا ہو اور وقت خوش ہو تو دعا کرنا مناسب ہے اگر دعا کے وقت اپنے دل میں انقباس اور رکاوٹ پائے تو ترک دعا اولا ہے اور اگر ایسا موقع آ جائے کہ نہ دل کو بست ہو نہ قبض ایسی صورت میں دعا و سکوت دونوں برابر ہیں ہاں اس وقت علم کا غلبہ ہو تو دعا کرے کیونکہ دعا عبادت بھی ہے اور اگر اس وقت معرفت کا غلبہ ہو اور حال غالب ہو تو سکوت و سکون ہی بہتر ہے دعا و سکوت کے متعلق بزرگوں کی جو تقریر ہے اور جو کچھ ان کے اقوال سے پیش کیے گئے ہیں اس سے سمجھنا چاہیے کہ دعا و سکوت میں افضل کون ہے اچھی طرح غور کرو اس میں اور خوب اور خوب ڈوبو تاکہ فائدہ حاصل ہو اور اخبار و حکایات اس بارے میں بہت ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے حدیث یہ بات بالکل درست اور راست ہے کہ بندہ اپنے خداوند کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے اگر اس بندے کو خدا تعالی دوست رکھتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے جبرائیل اس بندے کی حاجت براری میں تاخیر کرو اس لیے کہ ہمیں یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کی آواز سنتے رہیں اور اگر بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور خدا اس کو دشمن رکھتا ہے تو یہ حکم دیتا ہے کہ اے جبرائیل اس بندے کی حاجت پوری کر کہ اس کی آواز سننا ہم کو ناپسند ہے حضرت یاہیا بن سعید الفتان رحمت اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے خواب میں دیکھا تو عرض کی کہ تیری بارگاہ میں کب تک ہم التجا کرتے رہیں کیونکہ تو قبول ہی نہیں کرتا ہمیں جواب ملا کہ اے یاہیہ تیری آواز سننا ہم کو مدبو ہے اور حدیث میں ہے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بندہ جب اپنے خداوند کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خشمناک رہتا ہے تو اس کی پہلی آواز سن کر اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتا ہے پھر تیسری بار بندہ پکارتا ہے حق سبحانو تعالی ملائقہ کو ندا کرتا ہے کہ دیکھو فرشتو اڑ رہا ہے میرا بندہ اس بات پر کہ جو کچھ ہو مگر اللہ کے سوا دوسرے کو نہ پکاریں گے اس لیے میں نے قبول کیا اس کی دعا کو حضرت معاد رازی رحمتہ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ مناجات میں اپنے کہا کرتے تھے کیوں کر ہم تجھ کو یاد نہ کریں گے تو ایسا بڑا کریم و رحیم ہے خداوند اگر اگر کہر عدل کے نیام سے کھینچ لے تو پیغمبران معصوم اور فرشتگان مقرب نیستی کو ہستی پر ترجیح دینے لگیں اور اگر خزانہ رحمت و بخش دے تو کافران عدم او دہند ٹھنڈی چادر تان کر سک کی نیند سو رہے اور جان و دل نثار کرنے لگیں اے اللہ ہم نے گو موافقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے پتھر پیٹ پر باندھ باندھا تو مقام مخالفت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر نہ پھینکا تات ہماری اگرچہ تھوڑی ہے اس کو قبول کر لے کہ تیرے یہاں سودا سلف خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوتا گناہ ہمارے اگرچہ بہت ہیں اس کو تو بخش دے کہ غصہ تجھ پر غالب نہیں ہو سکتا بندگی ہم نے نہیں کی ہے مگر بندہ ضرور ہیں اور اپنے افعال سے نہایت پریشان و پرا گندہ ہیں تیرے گناہ گار ہیں اور تجھی سے پناہ طلب کرنے والے ہیں اگر, ناک ہیں. اگر تیری مگر تیری ملک ہیں بادشاہ. تیری ذات سے انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں اپنی شان جباری کی سیاست جو لوگ تیری ہستی کے مقر ہیں ان پر جاری نہ کر اے جبار بڑے بڑے گردن کش موجود ہیں جن کو تجھ سے جنگ ہے مومنہ نے جو کی اپنے در سے نہ نکال صلح جو کو اپنے در سے نہ نکال تو بڑا بے نیاز ہے اس لیے ہم کو سخت خوف ہے اور تو بڑا بندہ نواز ہے اس واسطے بے انتہا امید ہے متی لوگ نہایت شرمندہ ہو رہے ہیں ان کو دلاسہ دے آسی لوگ شکستہ دل ہو رہے ہیں ان کے سینے پر مرہم رکھ دستگیری فرما پائمال نہ کر بخش دے گوش مالی سے بچا اے اللہ تیرے لائق تو ہم نہیں ہیں مگر اس بارگاہ رسالت کی امت ہیں جس رسول کریم کی ہمارے لیے خواہش ہے کہ عذاب دوزخ سے ہم محفوظ رکھے جائیں اور تیرا کرم ایسا ہی گزرے گا کہ ہم محفوظ رہیں گے دوزخ میں نہ جانے پائیں گے اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ جہاد ہم پر آئیں اور ہم بر آئیں اور صفح جنگ میں ہم کھڑے ہو کر مردانہ وار کفار کو تہہ تخ کریں تو اتنا ہے کہ ہر روز تیرے در پر پانچ مرتبہ حاضر ہوتے ہیں اور زمین پر سر ٹکراتے ہیں پروردگار اگر تو نے کوئی گناہ ہمارے گناہ سے بدتر بخش دیا ہے تو ہمیں بھی محروم نہ کر اگر کسی شخص کی ناقص طاعت تو نے قبول کی ہے تو ہماری اس طاعت ناپسندیدہ کا تماچا ہمارے منہ پر نہ مار اگر تو ہمارا رفیق نہ بنے گا تو اس دنیا کی راہ اور راز اور پیچ در پیچ کیوں کرتے ہوگی راہ دراز اور پیچ در پیچ کیوں کر طے ہوگی اگر تو ہمارا شفیع نہ ہوگا تو بدبختوں کے دفتر سے ہمارے نام کو کون مٹائے گا تو ہر وقت بخش بخش سکتا ہے فردائے قیامت پر موقوف نہیں یہ کیوں نہ کریں کہ ہم تجھ سے آج ہی دات خواہ ہو کر فائدہ اٹھائیں اس لیے ہماری عرض ہے کہ بغیر انتظار فردہ آج ہی ہم کو بخش دے مناجات خدا امید امید وفا کن دلم اسکرم کرم حاجت کن منور دار جانم را بنور دلم را زند از حضورے دلم را محرم اسرار گرداں ذخواب غفلتم بے گردان چون چوں جاں را منقطع شد از جہاں دم ما ذوق ایمان و د۔ ورادم چونبہ ایمان فرد بردسی بخاکم نایت از جہان جرم باکم خداوند ہما بے گانیم دوراں انگام چوں نظارہ گانیم کہ دان تابا مانی متقی کیست سعید از ما کدام است او شقی کیست مصنوی استو بخشیدن از من افتادن است خشیدن دل گمگشت را رہے بنار مردم دیدہ راہ درے بکشائے بدے ماں نیک شد چو پذیرفتی نیک ما بد شدہ بچو بگرفتی بست خویش کن بیر خوابم، تشنای خویش کن مدا آبم، ترجمہ مناجات اے خدا میری مرادیں برلا اپنی بخش سے میرے دل کی حاجتیں پوری فرما اپنے نور سے میری جان روشن کر دے اپنی زیارت سے میرے دل کو زندہ کر دے میرے دل کو اپنے بھیدوں کا راز بنا دے غفلت کی نیند سے مجھ کو جگا دے جس وقت جان کا تعلق دنیا سے کٹ جائے اے اللہ اس وقت تو مجھ کو ایمان کی لذت عطا فرما جب ایمان کے ساتھ میں زمین میں دفن ہو جاؤں گا تو گناہوں کا کوئی ڈر نہ رہے گا اے خدا ہم لوگ بے کس اور بے بس ہیں تیری رحمت کی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے ہیں کون جانتا ہے کہ در حقیقت پرہیزگار کون ہے کیا خبر کہ ہم ہی ہم میں کا نیک بخت کون اور بدبخت کون ہے مسنوی کا ترجمہ تیرا کام بخشش کرنا ہے ہمارا کام گرنا اور پھسلنا ہے بھٹکے ہوئے دل کو راستہ دکھا آنکھوں کے سامنے رحمت کا دروازہ کھول دے ہماری برائیاں بھی نیکیاں بن گئیں جب تو نے ہم کو قبول کر لیا اور ہماری نیکیاں عذاب جان ہو گئیں جب ہم مجرم قرار دیے گئے تیری ہی لو لگی رہے میری آنکھوں کی نیند اڑا دے اپنا ہی پیاسا بنا دے پانی کی ہم کو ضرورت نہیں حضرت سفیان بن آئنیا رضی اللہ تعالیٰ کی نقل ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ و معصیت کے باعث تم دعا کرنے سے باز نہ ہو کیونکہ حق سبحان تعلیٰ نے اجابت کی اس ابلیس کی دعا کو جو بدترین خلق اور کفر و کافری کا پیشوا تھا جس وقت اس نے یہ کہا کہ ربی انسون اے خدا قیامت تک کے لیے مجھ کو چھوڑ دے کہا تو چھوٹا ہوا ہے یہ رنگ دیکھ کر بہت کچھ امید ہے کہ جس خدا نے امام کفر شیطان کی دعا قبول فرمائی ہے مومن آسی اگر اس کے دربار میں گڑ گڑائے گا تو کیا وہ محروم رکھے گا ہرگز نہیں اگر تم یہ کہو کہ دعا کا فائدہ ہی کیا ہے کیونکہ قضاء و قدر کا رد نہیں جواب بلا جو دعا سے رد ہوتی ہے یہ بھی تو قضا و قدر ہی کی وجہ سے ہے یعنی دعا سبب واقع ہوتی ہے رد بلا کا اور رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جس طرح تیر کے لیے ڈھال رد ہے اس طرح دعا بلا کے لیے سپر ہے ایک کا رد دوسرے سے ہوا کرتا ہے تقدیر و قضا و قدر پر اعتماد کے یہ مانی نہیں ہے کہ انسان تیخ و تیر کے وار کو روکے نہیں اور دانہ چھینٹ کر پانی نہ دے اور اگر کوئی کہے بھی کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ یہ جواب دے کہ اگر زندگی ہوگی تو اس تیر و تلوار سے کیا شدنی ہے اور غلہ ہونے والا ہوگا تو خود ہوگا پانی دینے اور خبر گیری کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ خیال غلط ہے سمجھنا چاہیے کہ جس چیز میں خیر مقدر ہے اس کے لیے اسباب بھی معین ہیں اور جس چیز میں شر پوشیدہ ہے اس کے واسطے بھی ذرائع اور دفع کرنے کی تدبیریں ہیں اس پر غور کرو اور اس کی تہ کو پہنچو اس سے یہ ہوگا کہ دل میں جس قدر تشویش اور الجھاؤ پیدا ہوا, ہوا ہے جاتا رہے گا اس فیصلے کے بعد ایک بات کار آمد اور سنو بارگاہ الہی میں دعا کرنا ہو یا سوال کرنا ہو اس امر کی نگہداشت بہت ضروری ہے بازوں کے نزدیک تین بار بازوں کے نزدیک پانچ بار بازوں کے نزدیک سات بار دعا یا سوال کرنا چاہیے حضرت ابن مسعود ردی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو یقینی تین بار سوال فرماتے یہاں پر ایک بات اور بھی قابل خیال ہے یعنی جب دعا یا سوال شروع کرو تو پہلے تین بار درود شریف پڑھ لیا کرو اور جب ختم کرو جب بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے حضرت ابو سعید دورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مروی ہے اس ترکیب سے امید عجابت ہے ابرہ قرآن شریف کی صورتوں کے متعلق بزرگوں نے کیا فرمایا ہے آئمہ کیا اور علماء سے بزرگوار وار حسب صورتوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کبار و علماء سے علماء بزرگوار حسب ذیل صورتوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو کوئی حاجت پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ صبح کی سنت و فرض کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اگر کوئی دشمن کی شر سے بچنا چاہے تو ایک ہزار مرتبہ سورہ تبت ادا پڑھے اور قضاء حاجت کے لیے اکتالیس مرتبہ سورہ انعام پڑھنا بھی بہت مفید ہے اور سات ہزار بار اخلاص پڑھنا بھی بہت بہتر ہے دشمن کے دفع کرنے کے لیے ایک ہزار مرتبہ سورہ نوح پڑھنا اکسیر ہے جو شخص, جو شخص بعد نماز اثر کے سورہ نازیات پڑھے وہ صرف ایک وقت کی نماز کے وقفے تک مزار میں رہے گا اسے اس زیادہ نہ رکھا جائے گا اور جو شخص نماز اثر کے بعد پانچ مرتبہ سورہ یا تساء پڑھا کرے اس کو آسمان والے اسیر اللہ کہیں گے یعنی خدا کی محبت کا قیدی ہے اور اگر کوئی شخص کسی کام میں آجز رہ جائے اور کسی طرح اس سے بنائے نہ بنے تو بعض بعد نماز ایشا سو بار یا فتح ہو یا فتح ہو پڑھے خداوند وند اپنے فضل سے کوئی راہ نکال دے گا دشواری مہم مات کے لیے اکتالیس بار سورہ یاسین پڑھنا بہت مفید ہے اور جو شخص بعد نماز جمعہ بات کرنے سے قبل سات بار سورہ فاتحہ خلاص سات بار, بار موسین پڑھے گا اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعہ تک غم سے مشقت سے بلاؤں سے محفوظ رکھے گا معاش کی تنگی ہو تو سورہ دہر ہر شب جمعہ کو پڑھا کرے جو شخص بعد فراغت نوافل وافل و ادیا دیگر تخلیہ میں چلا جائے اور ہاتھ اٹھا کر سو مرتبہ یا ربو یا ربو کہے تو جو کچھ اللہ تعالی سے چاہے گا پائے گا اگر اسی طرح ہزار بار کہے گا تو یقینی حاجت پوری ہوگی برادر عزیز بہرحال نا امیدی نا پسندیدہ ہے اور امید پسندیدہ ہے جب امید پسندیدہ ہوئی تو امیدوار رہنا بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا دیکھو جو گناہ گار نا امید نہیں ہے ان کو بجمیع وجوہ مغفرت کی بشارت دی گئی ہے ان اللہ یغفر جنو ب اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا یہی بات ہے جس نے یہ کہا ہے بیت چون مخفرت است وعدائے حضرت او اسکردہ گناہ خود چہ باک است میرا جب اس نے مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے تو اپنے گناہ کا مجھ کو کیا غم ہے برادر عزیز کن کن عنایتوں کا ذکر کیا جائے فوراً اس خطاب کو دیکھو یا عبید الذین اسرفو و اے میرے بندے جو حد سے بڑھ گئے ہیں یہ نہیں کہا یا ایو الدینہ اطاعو اے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کی اور نہیں کہا یا ایو الدینہ تابو اے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور نہیں کہا گیا یا ایو الدینت اتقو اے وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی یہ بشارت ہمیں تمہیں اور تمام گناہ عالم کے لیے کافی ہے بات یہ ہے کہ برادر کے بندگان متی اور متقی اور طائب کا بھروسہ اپنے اعمال پر ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہمارے کام آئے گا اور کوئے سلامت تک پہنچائے گا مگر غریب سیاہ کار و گناہ کار شرمسار اپنی بدبختی سے نہ نہ یہاں سر اٹھاتے ہیں اور نہ, نہ وہاں سر اٹھائیں گے اس لیے منقین ادفو کین رب بھی الت زیادہ کمزور ہے جو زیادہ کمزور ہے اس کے لیے خدا زیادہ مہربان ہے کا نتیجہ نکلا قطع نومید نیم از حضرت تو بس یار شود از گناہ ہم زیرا کے بعفو و رحمت تست در دنیا و آخرت پناہ ہم تیری درگاہ سے نا امید نہیں ہوں اگرچہ میرے گناہ بہت ہیں کیونکہ تیری رحمت اور افو دنیا و آخرت میں مجھ کو پناہ دینے والی ہے اسی معنی کی طرف اشارہ ہے وسلام